ارْغِ نَا رُدُهَا إِيَّاكَ نَسْتَعِينِ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ صَدَقَ گزشتہ کئی درختوں میں ایا کنا بدھو ونسطائن کی تفصیل اور تشریح کے سلسلہ میں عبادت کا مفنوم عبادت کی تعریف بڑی وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے بیان ہوئی مجھ سے جتنا ممکن تھا میں نے اسے آسان اور سہل کرنے کی کوشش کی جس حد تک میں نے عبادت کی تفسیر اور تشریح آسان اور عام فہم انداز میں بیان کی مجھے صرف امید نہیں بلکہ یقین رکھنا چاہیے کہ عام میں سے ایک ایک شخص کو عبادت کا مفہوم اور عبادت کی تعریف سمجھ آ ہوگی میں نے عبادت کی جو تفسیر کی اس کو قرآن پاک کی مختلف آیات سے ثابت بھی کیا اور آپ نے خود اپنی آنکھوں سے قرآن پاک کے ان مقامات کو دیکھ بھی لیا اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں ایک مرتبہ پھر عبادت کیا ہے عبادت کسے کہتے ہیں اسے ایک مرتبہ دہران اسے سبق سمجھیے آپ اسے سبق سمجھ لیں اور میں یہ سمجھ لوں کہ میں جتنی بار اسے دہراؤں گا اللہ مجھے اتنا ہی اجر عطا کریں گے ہر وہ تعظیم ہر وہ کام عبادت بن جائے گا جو دو عقیدوں کے ساتھ کیا جائے گا جس کام کے پیچھے دو عقیدے ہوں گے وہ دو عقیدے اس کام کو کیا بنائیں گے پہلا عقیدہ یہ کہ جس ہستی کے لیے اس ذات کے لیے میں یہ کام کر رہا ہوں یہ تعظیم کر رہا ہوں وہ عالم الغیب ہے اسے غیبی تسلط قوت طاقت حاصل ہے مطلب یہ ہے کہ جس ہستی کو خوش کرنے کے لیے یہ تعظیم اور یہ،, یہ کام کر رہا ہوں وہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اس کو نہیں دیکھ رہا ہوں. ایک عقیدہ یہ دوسرا عقیدہ یہ کہ جس ہستی اور جس ذات کے لیے یہ کام کر رہا ہوں وہ مختار کل ہے اس کو کلی اختیار ہے وہ مالک ہے وہ متصرف فل امور ہے اس کو نفے نقصان پہنچانے کی طاقت حاصل ہے یہ دوسرا عقیدہ یہ دو عقیدے ہر تعظیم کو کیا بنائیں گے اور پھر ہم نے آپ کو یہ سمجھایا کہ یہ دونوں سفتیں عالم الغیب ہونا مختار کل ہونا یہ سفتیں الہ کی ہیں جس میں یہ سفتیں پائی جائیں وہ کون ہوتا ہے الہ اور یہ دونوں سفتیں صرف اور صرف کس میں پائی جاتی ہیں اللہ میں لہذا اس کائنات میں الہ ہے تو صرف کون ہے قرآن پاک کی بہت سی آیات سے اس کی تائید ہوتی ہے میں کئی درسوں میں اسے بیان کر چکا ہوں آج جو نئے لوگ آئے ہیں ان سے کہوں گا کہ وہ بیسویں پارے کا پہلا سفا گھروں میں جا کے پڑھ لیں اللہ یہ تعریف جو میں نے کی ہے یہ قرآن کے بالکل مطابق ہے عبادت کی کئی قسمیں ہیں سجدہ کرنا عبادت ہے رکوع کرنا عبادت ہے ہاتھ باندھنا عبادت ہے اتہیات میں دو زانو بیٹھنا عبادت ہے بیت اللہ کا طواف کرنا عبادت ہے حجر عصبت کو چومنا عبادت ہے صفا مروہ کے درمیان دوڑنا عبادت ہے قربانی کرنا عبادت ہے روزہ رکھنا عبادت ہے صدقہ دینا عبادت ہے زکوت دینا عبادت ہے عشر نکالنا عبادت ہے فطرانہ دینا عبادت ہے حج کرنا عبادت ہے نماز پڑھنا عبادت ہے یہ عبادت کی مختلف قسمیں ہیں مختلف قسمیں ہیں انہیں تین قسموں میں محدود کر لیجئے یہ میں نے بہت سی قسمیں گن ہیں اس کے سوا بھی بہت ساری قسمیں ہیں لیکن آپ انہیں تین قسموں میں محدود کر لیجئے پہلی قسم عبادت کی وہ ہے جس کا تعلق انسان کی زبان سے ہے کال زبان اس کو آپ کہہ لیں کولی عبادت اس کا نام کیا ہے قولی عبادت زبانی عبادت اس میں کیا ہے سبحان ربی اللہ سبحان ربی العظیم یہ کون سی عبادت بنے گی لی اللہ اکبر کون سی عبادت بنے گی رب جالنی مقیمت صلا و ذریتی یہ کون سی عبادت بنے گی یا اللہ میرے بیمار کو شفا دے دے یہ کون سی عبادت بنے گی کولی یا اللہ مدد یہ کون سی عبادت بنے گی کولی جس عبادت کا تعلق انسان کی زبان سے انسان کے قول سے انسان کی بات سے جس عبادت کا تعلق ہے اس عبادت کا نام کیا ہوگا قولی عبادت اور جس عبادت کا تعلق انسان کے بدن سے ہے وجود سے ہے اس کو کہیں گے بدنی عبادت وہ کیا ہے سجدہ کرنا کون سی عبادت ہے بدنی رکوع کرنا ہاتھ باندھ کے زاری کرنا اتہیات میں دوزانو بیٹھنا صفا مروہ کے درمیان دوڑنا کعبہ کا طواف کرنا حجر اسود کو چومنا یہ ساری کیا باتیں بدنی جس عبادت کا تعلق انسان کے بدن سے انسان کے وجود سے ہے اس کو کیا کہیں گے بدنی عبادت اور عبادت کی تیسری قسم وہ ہے جس کا تعلق انسان کے مال سے ہے دولت سے مال سے اس کو کہیں گے مالی عبادت وہ کیا ہے زکات دینا کون سی عبادت ہے فطرانہ دینا اشر ادا کرنا صدقہ دینا قربانی دینا حج کرنا حج میں مالی عبادت ہے کہ کوئی نہ نماز میں مالی عبادت کوئی نہیں روزے میں مالی عبادت کوئی نہیں لیکن حج میں مالی عبادت ہے اس لیے کہ اس میں مال خرچ ہو رہا ہے اس میں مال خرچ ہو رہا ہے یہ مالی عبادت ہے جس کا تعلق بدن سے ہے وہ بدلی عبادت ہے جس کا تعلق انسان کے قول زبان سے ہے اس کو کیا کہیں گے پکائیے آپ عبادت کی کتنی قسمیں ہیں تین قولی عبادت اس کی تشریح کریں گے تو بات کھلے گی انشاءاللہ یہ تو ایک خاص ہے جو آپ کے ذہن میں بٹھانا چاہتی قولی عبادت ایک بدنی عبادت دو مالی عبادت دیب. کوئی عبادت ان تین قسموں سے باہر نہیں کوئی عبادت لے لیں آپ اس کا تعلق ان تین قسموں میں سے کسی ایک قسم کے ساتھ ہو. ضرور ہوگا نماز میں کتنی ہیں دو شاہ نماز میں کتنی ہیں دو ایک عبادت نماز میں کولی سبحان اک اللہ ہما وب ہم و تبارہ قسموں کا سبحان ربی العظیم سبحان ربی اللہ ربنا لکل حمد یہ کون سی عبادت ہے کولی اللہ اکبر پکار صدا بلانا جس کا تعلق زبان اور کول سے ہے قولی عبادت اور نماز میں دوسری عبادت کون سی ہے بدنی ہاتھ باندھنا رکوع کرنا سجدہ کرنا اتہیات بیٹھنا نماز میں دو قسم کی عبادتیں ہیں حج میں حج میں تینوں عبادتیں جمع ہیں آج ایک ایسا رکن ہے جس میں تینوں عبادتیں جمع ہیں کولی بھی بدنی بھی مالی بھی پہلے وہاں مال خرچ کرنا پڑتا ہے مال لگانا پڑتا ہے اللہ کی رضا کے لیے مالی عبادت ہو گئی پھر وہاں ایسی عبادتیں ہیں جس کا تعلق انسان کے جسم کے ساتھ ہے احرام باندھنا بیت اللہ کا طواف کرنا حجر اسود کو چومنا صفا مروہ کے درمیان دوڑنا آب زمزم کا مزدلفا جانا منا جانا ارفاد جانا بھاگنا چلنا یہ ساری بدلی عبادتیں ہیں اور حج میں تیسری عبادت ہے قولی اے رام بانتے ہی کہتا ہے لبیک اللہ لبیک لا شریک ال کا ان انمدہ و نعمت الکا والملک لا شریک لک یہ قولی عبادت ہے وہاں دعائیں مانگتا ہے التجائیں کرتا ہے سدائیں بلند کرتا ہے تینوں عمارتیں حج میں جب جمع ہو گئیں اور نبی پاک نے فرمایا الحجو الحجو والسج حج نام ہے پرا گندا ہونے کا پسینہ بہ رہا ہے بال بکھرے ہوئے ہیں پاؤں میں چپل ڈالے ہوئے کبھی منا کبھی مزدلفے کبھی عرفات عرفات سے رات کو بھاگے مزدلفے آ گئے رات کاٹی منا آ گئے شیتانوں کو کنکریاں مارنے بھاگو کنکریاں مار لی اب جناب قربانی کرنے کے لیے چلو کر لی اب حجامت کرواؤ اب احرام کھول لو آرام سے خیموں میں مت بیٹھو اب بیت اللہ میں آؤ اور میرے گھر کا طواف کرو صفا مروہ کے درمیان دوڑو الحجو و سج حج نام ہے پرا کا پسینے بہ رہے ہیں بدگو اس میں سے آ رہی ہے پاؤں میں چپلیاں پہنی ہوئی ہیں بھاگا جا رہا ہے بال نہیں ٹوٹنا چاہیے خوشبو استعمال نہیں کرنی چاہیے اسی لیے اس میں تین عبادتیں جب جمع ہو گئی ہیں کولی بھی مالی بھی بدلی بھی اسی لیے اس کے بارے میں فرمایا کہ ارفاط کے میدان میں جب وہ کھڑا ہوتا ہے اور سورج غروب ہوتا ہے ہم اس بندے کو ایسے کر دیتے ہیں جس طرح آج ماں کے پیٹ سے باہر آیا تینوں عبادتوں میں اس نے محنت کی ہے نا اس میں تینوں عبادتیں جمع ہو گئی ہیں اس کو ہم نے گناہوں سے پاک کر دی ہے اور اگر آج ایک روایت پہ میں اعتماد کر لوں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عرفات کے میدان میں میں نے اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ تم سارے گناہ معاف کرتا ہے نا حاجی کے عرفات کے میدان میں حاجی نے جو بندوں کے حقوق گسب کیے کوئی اس سے زیادتی ہو گئی ہے دوستوں کے بارے بھائی کے بارے کسی اور رشتے دار کے بارے یا اللہ وہ حقوق العباد حقوق العباد تیرے حق نہیں بندوں کے حق جو ہیں انہیں بھی یا اللہ معاف کر دے عرفات کے میدان میں اللہ نے میری یہ دعا قبول نہیں کی فرمایا اپنے حق تو معاف کر دوں گا لیکن جو بندوں کے حق ہیں وہ میں معاف نہیں کرتا ہوں وہ اس کو سزا ملے گی آپ فرماتے ہیں پھر میں مزدلفے میں پلتا وہاں مغرب اور عشاء کی نماز پڑھی صبح کی نماز اندھیرے میں مزدلفہ پڑھنی ہوتی ہے اندھیرے میں نماز پڑھ کے نبی پاک کھڑے ہو کے دعا مانگنے لگے صحابہ کہتے ہیں اتنے ہاتھ نبی پاک نے بلند کر دیے کہ آپ کے بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگی جس طرح ایک منگتا ہاتھ آگے بڑھاتا ہے اس طرح ہاتھ آگے بڑھا کے آپ نے اللہ سے مانگا اور پھر ہم نے دیکھا کہ نبوت کے چہرے پہ مسکراہٹ پھیل گئی آپ ہنسنے لگے تبسم فرمایا اور ہم نے پوچھا یا رسول اللہ تبسم فرمانے کی وجہ کیا ہے آپ نے فرمایا شیطان کا یہاں سے بھاگنا اور اس کا اپنے سر میں مٹی ڈالنا مجھے وہ دکھایا گیا وہ بھاگا جا رہا ہے سر میں مٹی ہے بری حالت ہے اور اللہ تعالیٰ سے میں آپ کیا کہہ رہے تھے یا رسول اللہ نبی پاک نے فرمایا جو بات میں نے ارفاد کے میدان میں کہی تھی وہی بات آج پھر میں نے کہی درخواست کی اپنی امت کے لیے کہ جو بندوں کے حقوق ہیں اور حاجی تیرے دربار میں آ ہے یا اللہ تو وہ بھی معاف کر دے بندوں کے حقوق بھی اس کے معاف کر دے اللہ تعالیٰ نے اب مزدلفے میں وہی بھیج کے مجھے اطلاع دی ہے کہ اے میرے پیغمبر جو بندہ حج کرنے کے لیے یہاں پہنچے گا اپنے حق تو میں اس کے معاف کر دوں گا رہ گئے بندوں کے حق رشتے داروں کے یا بھائی بندوں کے یا پڑوسیوں کے حق جو اس نے ادا نہیں کیے کوئی ظلم کیا ہے اس نے اے میرے پیغمبر میں مظلوم کو اپنی رحمت کے خزانے سے بدلا دے کے وہ بھی معاف کرتا ہوں تو جب یہ رب نے اعلان کیا تو شیطان اس اعلان کو سونا نہ سکا تو پراگندگی کی حالت میں بھاگ گیا حج کے اندر تینوں عبادتیں جمع ہیں کولی بھی مالی بھی اور بدنی بھی زکات کے اندر کون سی عبادت ہے شاب مالی قربانی کے اندر کون سی عبادت ہے دو مالی بھی کولی بھی مالی بھی کولی بھی ایک تو مال خرچ کیا جانور خریدا پھر جب اسے جمع کر رہا ہے تو جمع کرتے ہوئے کہتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر انی وجہ تو وجہ لزی فتح سماواتے مولا میں نے یہ جانور تیرے رستے میں قربان کیا ہے آج ت نے جانور کی قربانی مانگی ہے میں نے وہ قربانی پیش کر دی ہے مولا تو میرے دل کی حالت کو بہتر جانتا ہے کہ میں نے تو اپنا سب کچھ تیرے سپرد کر رکھا ہے انی وجہ تو وجہ لزی فتح سماوات روزے میں بدنی عبادت ہے زکات میں مالی عبادت ہے قربانی میں مالی بھی ہے قولی عبادت بھی ہے نماز کے اندر قولی عبادت بھی ہے اور بدنی عبادت بھی ہے عبادت کی تین قسمیں ہیں کوئی عبادت ان تین قسموں سے باہر نہیں ہے پہلی عبادت ہے قولی جس کا تعلق انسان کی زبان سے ہے یہ تشریح کریں گے اس کے قولی عبادت کون سی ہوتی ہے قرآن نے اسے کس طرح بیان کیا دوسری عبادت ہے بدنی بدنی جس کا تعلق انسان کے بدن سے ہے تیسری قسم ہے عبادت کی مالی جس کا تعلق انسان کے مال کے ساتھ ہے یہ تینوں قسم کی عبادتیں ہیں کوئی عبادت ان تین قسموں سے باہر نہیں ہے اور آپ ہر نماز میں ہر نماز کی اتحیات میں چار فرضوں چار فرضوں والی نماز ہے تو آپ دو مرتبہ تین فرضوں والی نماز ہے تو آپ دو مرتبہ دو فرض والی نماز ہے تو آپ ایک مرتبہ چار سنتیں ہیں آپ دو مرتبہ دو سنتیں ہیں آپ ایک مرتبہ ہر نماز کے اندر اپنے رب سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ یہ تینوں قسم کی عبادتیں اے میرے اللہ ہم صرف تیرے لیے کریں گے جب آپ استحیات میں بیٹھتے ہیں اور آپ پڑھتے ہیں اصطحیات للہ یا تو لاہ بس سلاوات وقت توتے کی طرح رٹی رٹائی نماز پڑی جاتی ہے نا اللہ ماشاءاللہ چند لوگ ہو جو اس کے معنی کو جانتے ہوں اس کے مفہوم کو جانتے ہو جب تک بندے کو معنی کی سمجھ نہ آئے اس وقت تک عبادت کا لطف بھی نہیں آتا نا مزہ نہیں آتا عبادت کا لطف نہیں آتا عبادت کا بغیر سمجھے بندہ پڑھتا چلا جاتا ہے ہر روز آپ اتہیات میں بیٹھ کے پڑھتی ہیں اتہیات للہ للہ کیا میں نے نمازوں والی کتابیں اٹھا لیجیے کسی دوبندی کی لکھی ہوئی ہے کسی بریلوی کی لکھی ہوئی ہے کسی سنی کی لکھی ہوئی ہے یا کسی شیعہ کی لکھی ہوئی ہے کسی عالم کی کتاب جس میں نماز کا ترجمہ لکھا ہوا ہے آپ کو اجازت ہے اٹھانے کی پڑھ لیجئے اتہ یا تو للہ میری قولی عبادتیں للہ کس کے لیے میری قولی عبادتیں کس کے لیے اللہ کے لیے یا اللہ میری وہ عبادتیں جس کا تعلق میری زبان سے ہے جس کا تعلق میرے کال سے ہے وہ عبادت میں کروں گا تو صرف تیری ارتحی یاد ہو للہ میری قولی عبادتیں للہ کس کے لیے اللہ کے لیے بس سلا اور میری بدنی عبادتیں بھی کس کے لیے اللہ کے لیے بس تہیے اور میری مالی عبادتیں بھی کس کے لیے یہی معنی ہے کوئی عالم اس کے سوا میں نہیں کرے گا اس لیے میں نے عام آپ کو چھوٹ دی ہے اگر مجھے کوئی شک ہوتا تو میں کہتا کہ فلاں خیاانت کی ہے یا فلا نے غلط کیا ہے ان لفظوں کا معنی غلط کوئی عالم نہیں کر سکتا چاہے اس کا جس فرقے سے تعلق ہو اتحی یا میری قولی عباتیں کس کے لیے وہ سلاوات میری بدنی عباتیں کس کے لیے وہ تی اور میری مالی عباداتیں بھی کس کے لیے اللہ کے لیے ہر نماز میں آپ اس بات کا اقرار کرتے ہیں قولی بدنی مالی تینوں قسم کی عبادتیں کروں گا تو کس کی کروں گا اللہ کی کروں گا قرآن پاک میں ایک جگہ دیکھیے سفر نمبر ہے ایک سو کا نام ہے سورت انعام پارا ہے آٹھواں پارا آٹھواں سورت کا نام سورت انعام اور سورت انعام کی آیت نمبر 162 162 مل گیا جی صورت ختم ہو رہی ہے کل ان ہدانی ربی میرے پیغمبر آپ اعلان کریں ان ہدانی ربی بے شک مجھے ہدا راہ دکھائی بے شک مجھے ہدایت دی ربی میرے رب نے بے شک مجھے راہ دکھائی میرے رب نے الاسرات مستقیم کس رستے کی نبی پارک سے کہا جا رہا آپ ایلان کریں میرے پیغمبر میں سیدھے رستے پر چل رہا ہوں اور یہ سیدھے رستے پہ مجھے چلایا ہے تو کس نے چلایا ہے میرے رب نے چلایا ہے کیا ہے وہ سیدھا رستہ سرات مستقیم کیا ہے فرمایا دین وہ دین ہے قیامن مضبوط وہ دین ہے پختہ وہ دین ہے مستحکم جس کے دلائل بڑے مضبوط جس کا داوا بڑا مضبوط وہ دین ہے مضبوط ملت ابراہیم ملت ہے کس کی ابراہیم کی طریقہ ہے کس کا طریقہ ابراہیم کا دین مضبوط طریقہ ابراہیم کا ہنیس ہن ابراہیم کون تھا یکسو سو ہنیس کا میں کیا یک سو ہر طرف سے ہٹ کے ایک کا ہونے والا لفظ بڑا عجیب ہے اس کی تفسیر اگر سو صفوں میں بھی کر دی جائے تو حنیف کے لفظ کے اندر جو لذت پائی جاتی ہے اسے بیان بندہ نہیں کر سکتا حنیفہ یکسو سب در اور سب دروں سے ہٹ کے ایک در کا ہونے والا ایک طرف لگنے والا دین ہے ابراہیم کا جو یکسو ہے یکسو کا کیا مطلب حنیف کون ہوتا ہے فرمایا ما کان من منل ابراہیم نہیں تھا شرک کرنے والوں وہ در در پہ نہیں جھکتا وہ ایک در پہ جھکنے والا تھا مشرقوں میں سے نہیں تھا اب اس بات کو آگے بڑھایا کل میرے پیغمبر کہہ دیجئے ان سلا بے شک میری نماز نماز میں کتنی باتیں شاباش پہلی عبادت کولی دوسری عبادت بدنی بے شک میری نماز ونوسو اور میری قربانی قربانی میں کون سی بادت ہے قربانی میں مالی اب کتنی باتیں آ گئی تینوں ان سلاتی بے شک میری نماز و نوسو کی اور بے شک میری قربانی کیا مطلب میری بدلی عبادت ان سلاتی میری قولی عبادت میری بدلی عبادت و نوسو کی اور میری مالی عبادت و ماہیا اور میرا زندہ رہنا و مماتی اور میرا مرنا لا کس کے لیے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تینوں قسم کی باتیں کرنی ہیں تو کس کی کرنی ہے نبی پاک کو یہی حکم ہو رہا ہے میری نماز للہ نوسو کی للہ نماز میں کیا ہے میرا سجدہ بھی ہوگا تو کس کے لیے ہاتھ باندھ کے زاری ہوگی تو کس کے لیے میرا رکوع ہوگا تو کس کے لیے میری پکار ہوگی تو کس کے لیے میری قولی عبادت ہوگی تو کس کے لیے وہ نوسو کی اور میری مالی عبادت یعنی میری قربانی میرا جانور کا ذبح کرنا میری مالی عبادت للہ کس کے لیے اللہ کے لیے اب لطف دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ اسے بیان کس طرح کرنا چاہتے ہیں ذرا اسے ملازہ کیجیے کیوں میرے اللہ کیوں میرے اللہ تیری ہی عبادت ہو تولی بھی تیری ہی عبادت ہو مالی بھی تیری ہی عبادت و بدلی بھی سجدہ صرف تیرا رکو صرف تیرا ہاتھ باندھ کے زاریاں صرف تیرے آگے پکار صرف تیری صدقہ صرف تیرے لیے نظر تیرے لیے نیاز تیرے لیے حاجت روا توں مشکل کشا توں سجدے کے لائق توں مولا کیوں وجہ کیا ہے فرمایا اس لیے کہ رب العالمین، اس لیے کہ ساری کائنات کا رب جو میں ہوں اللہ ہی کے لیے رب العالمین جو جہانوں کا پالن ہے جو جہانوں کا مربی ہے جو جہانوں کا نشو نما کرنے والا ہے پروان چڑھانے والا ہے لا شریک کلو لا شریک الحو اس کا کوئی بھی شریک ہے, نہیں ہے نہ مالی عبادت میں نہ قولی عبادت میں نہ بدنی عبادت میں نہ پکار میں نہ نظر و نیاز میں نہ سجدے میں نہ یہ ہاتھ باندھ کے زاریاں کرنے میں لا شریک الہو اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے و بے زالے میری امت کے لوگوں تم کس باغ کی مولی ہو و بے مجھے بھی اسی کا حکم دیا گیا ہے و بزالح میں کائنات کا آقا میں کائنات کا سردار میں امام الانبیاء میں محبوب خدا میں صاحب معراج میں صاحب قرآن اور میں جو سب سے آلہ ہوں بالا قدر ہوں بالا تر ہوں سب سے عظیم ہوں وبالح کا مجھے اسی کا حکم دیا گیا وہ آنا اول المسلمین تم بعد میں فرما بردار ہو میں پہلا فرما بردار ہوں ان اول المسلمین اس امت میں پہلا مسلمان اسلام کا مینا ہے سپرد کرنا اسلام کا لفظی مینا ہے پنجابی چند سونپ دینا اے شہ میں کہنے ہوں سونپ دیتی اردو میں کہتے سپرد کر دی تجھے یہ چیز اسلام کا مینا ہے سونپ دینا اسلام کا مینا ہے سپرد کر دینا جب کوئی بندہ دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے اسلام قبول کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے مولا آج کے بعد میری کوئی چیز میری نہیں ہے میرا سب کچھ کہہ رہا ہے میں بھی تیرا میرا وجود بھی تیرا بال بچے بھی تیرے میرے ماں باپ بھی تیرے میرا کاروبار میرا مال میری عزت میری دنیا سب کچھ تیرے لیے ہے تو مانگتا چلا جا میں تیرے نام پہ قربان ہوں کرتا چلا جاؤں انا اول المسلمین میں سب سے پہلا مسلمان یہاں بھی ثابت ہوا کہ عبادت کی جو تین قسمیں ہیں یہ تینوں قسمیں کرنی ہیں تو کس کے لیے قولی عبادت بھی اللہ کے لیے بدنی عبادت بھی اللہ کے لیے مالی عبادت بھی ایک جگہ اور دیکھی بڑی آسان سی جگہ ہے سورتیں اور سورت ہے کوسر جی قرآن پاک کی آخری دس سورتیں سورت کا نام ہے سورت کوسر یہ تو امید ہے مل گئی ہوگی انسان ہے نا تین رہتے ہیں تین ان کو سر فسلے لے ربے کا ون ہر انشانیہ کا حول یہ ہے نا رب کی کلام یہ ہے اس کی فصاحت یہ ہے اس کی بلاغت میں نے درخت جب شروع کیے تھے تو میں نے آپ کو ایک واقعہ سنایا تھا کہ عرب کے شاعر اپنے اپنے شعر لکھ کے بیت اللہ کی دیوار پہ لٹکا دیا کرتے تھے عرب کے لوگ بڑے زبان والے سمجھے جاتے تھے اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ اپنے سوا سب کو کہتے تھے اجم ہمارے سوا سب اجمی ہیں مطلب کیا گونگے اجم کا مینا کیا زبان ہے تو ہمارے پاس زبان ہے تو ہمارے پاس فساد ہے تو عرب کے پاس بلاغت ہے تو عرب کے پاس شیر و شاعری تو ہمارے گھر کی لانڈی ہے ہماری بچیاں ہماری بچیاں فل بدی شیر کہتی ہیں اور شیر بھی ایسے کہتی ہیں کہ دنگ کر کے رکھ دیتی ہیں مدینے کی انصار کی بچیاں روزانہ نبی پاک کے استقبال کے لیے مدینے سے باہر آیا کرتی تھی نبی پاک تشریف نہیں لا رہے تھے ہجرت کر کے ایک دن پھر آیا مدینے پہ بہار آ گئی نبی پاک اس دن داخل ہو رہے ہیں حضرت ابوبکر ساتھ ہیں یہ چھوٹی چھوٹی انصار کی بچیاں ہیں جو ہی انہوں نے نبی پاک کو دیکھا تو ان بچیوں نے ایک ترانا شروع کیا تلال بدرو علئی من وجب شکرو علینا آل دائی کہتی ہیں تلال بدرو آلینا اب ہیں چھوٹی چھوٹی بچیاں لیکن اس شیر میں جو فساد جو بلاغت جو ندرت اور جو مانا اور جو خوبی اور جو پیار چھپا ہوا ہے اس کو آپ دیکھیں نا اور ہمارے ماں باپ کو کہا کرتے تھے ایک انسان آ رہا ہے اللہ نے اس کو نبی بنایا ہے وہ انسان ہے ہم نے اپنے باپ کو دیکھا ہم نے اپنے دادا کو دیکھا ہم نے اپنے استاد کو دیکھا ہم نے اپنے بھائی کو دیکھا انسان تو ہم نے دیکھے ہوئے ہیں اور ہمارے ماں باپ کہتے تھے کہ ایک انسان آ رہا ہے تلال بدرو علینا یہ انسان ہے عام انسانوں کی طرح ہمیں تو ایسے محسوس ہوتا ہے چودھری کا چاند چڑھایا ہے جارات جارات جارات تلال بدرو الینا چودویں کا چاند ہم پہ تلو ہو گیا ہے منسنی سنیات الودائی ودائی ودا کی گھاٹیوں سے چودہویں کا چاند آ گیا ہے وجب شکر و علی ہم پر لازم ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں ما آل للہ دائی جب تک یہ دعوت دینے والا ہم میں موجود ہے چھوٹی چھوٹی بچیاں نہنو بنا تے تارے کی وہ شیر پڑتی ہیں عجیب عجیب شیر گاتی ہیں وہ تو عرب کے لوگوں کو بڑا ناز تھا اپنی زبان پہ اپنی فساد پہ تو ان کے جو شاعر تھے وہ شیر لکھ کر بیت اللہ کی دیوار پہ لٹکا دیا کرتے تھے سب سے بڑا شاعر ان کا آتا شیر پڑھتا وہ انہیں نمبر دیتا تھا پہلا نمبر دوسرا نمبر تیسرا نمبر وہ شعر آج ہماری درسی کتابوں میں شامل ہیں سبا مول کے نام پر ہمارے درسوں میں مدرسوں میں وہ پڑھائے جاتے ہیں ادب طلبا کو پڑھانے کے لیے تاکہ طلبہ عربی کے ساتھ واقفیت حاصل کریں وہ شیر لکھ دیتے تھے لوگ جب سورت کوسر اتری نا ایک صحابی نے سورت کوسر لکھ کے لٹکا دی بیت اللہ کی دیوار پہ یہ سورت لکھ کے اس نے لٹکا دی وہ سب سے بڑا شاعر جو آیا پڑھتا پڑھتا جب یہاں پہنچا اس نے پڑھا انتنا کل کنسر فصل ربے کا ون ہر ان شانیہ کا ہول ابتر رک گیا پھر پڑھا پھر رک گیا پھر پڑھا اب اس کے قدم آگے نہیں بڑھتی اسی پہ رہ گیا زبان دان تھا بھی جانتا تھا ماہر تھا سب کا استاد تھا پھر اس نے کلم ہاتھ میں پکڑا اور اس نے آگے لکھا انگنا تو لے ربی کن ہر انگ نشانیا کا ہوا جا کلام البشر کہتا ہے مجھے رب کی کسم ہے کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا سمجھ گیا نا اربی دان تھا تین آتے ہیں صرف انتنا اِنَّ کل کا اوسر فصل لے لے ربی کا ون ہر ان نشانیہ کا حول اب تر قرآن میرے سامنے اور خدا گواہ ہے وہ قرآن پاک کی ایک سو چودہ صورتیں اور قرآن پاک کی چھ ہزار سے زائد آیات چھ ہزار سے زائد آیات قرآن پاک کی اور ایک سو چودہ صورتیں قرآن پاک کی خدا کی قسم جتنے اور جتنے پورے قرآن پاک میں بیان کیے ان تمام مسائل کو سورت کوسر میں بند کر دیا ہے اللہ ان نہ آ تو فصل لے لے ربے کا ون ہر میں کہا کرتا ہوں میں نے کیا کہنا ہے ہمارے حضرت کہا کرتے تھے فیصل قرآن مولانا غلام اللہ خان نے بیان کیا وہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ واہ بجرا کا وہ مرد کلندر جس نے جنگل میں قرآن کا منگل لگایا اور تفصیل پڑھانی شروع کی اس مرد درویش نے وہ کہا کرتا تھا کہ پورے قرآن پاک میں مضمون بیان ہوئے تھا کوئی مضمون پرانے پاک میں بیان نہیں ہوا پہلا مضمون پرانے پاک میں بیان ہوا ہے مقام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے اپنے نبی کا مقام بیان کیا اپنے نبی کی عظمت کا ذکر کیا اپنے نبی کے درجے کا ذکر کیا مثلا فرمایا ترفات نبی اور لوگوں اپنی آواز کو میرے نبی کی آواز پہ بلند نہ کیا کرو یہ ادب کے خلاف ہے اگر تمہاری آواز میرے نبی کی آواز پہ بلند ہو گئی میں تمہاری زندگی کے اعمال برباد کر رکھ دوں گا ادب بیان کیا مقام بیان کیا کہیں فرمایا وزاں بلائی لے جا سجا ماں ودا وما چھپی ہوئی اس محبت کو محسوس تو کیجئے ذرا جب وہی سترہ دن کے لیے بند ہو گئی ہے اور مشرقین نے یہ کہنا شروع کیا ہے اور جی محمد کا رب محمد کو چھوڑ گیا ہے محمد کا رب چھوڑ گیا جی اب نہیں آتا وہ کوئی جواب کوئی وی نہیں آتی ہے یہ تانے مارے جا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو یقین دلانا چاہتا ہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں تو دو قسمیں رب اٹھاتا ہے اللہ فرماتی ہے وزا میرے پیغمبر مجھے سورج کے چڑھنے کی قسم ہے وہ لائی لے اور مجھے رات کی قسم ہے جب رات دل کو ڈھان آنکھ لیا کرتی ہے مولانا اشرف علی مینا تھانوی رحمت اللہ علیہ ہیں ہے میرے پیغمبر صبح کا سورج جب طلوع ہو رہا ہوتا ہے اس میں کتنی ٹھنڈک اور ٹھنڈک چھن چھن کر کے آ رہی ہوتی ہے اس میں کتنی ملائمیت ہوتی ہے صبح کا سورج ہے ابھی اس میں تپش نہیں ہے اور ہلکی ہلکی روشنی پوری دنیا پہ پھیل چکی ہے بس اے میرے پیغمبر صبح کی طرح چمکتے ہوئے تیرے چہرے کی کسم ہے وہ لائی لے اور میرے پیغمبر رات کی طرح سیاہ تیری زلفوں کی قسم ہے میں قسمیں کھا کے تجھے یقین دلاتا ہوں ما ودا کا ربو کا و ماں نہ تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے نہ چھوڑنے کا ارادہ کیا میرے پیغمبر تیرے ساتھ یاری لگائی ہے چھوڑنے کے لیے تیرے جیسی چیزیں چھوڑنے والی ہوتی ہیں نہ چھوڑا نہ چھوڑنے کا ارادہ کیا بلا سو فیوتی کا کا فرزا یو تی مزارے کسی ہے اس میں استمرار پایا جاتا ہے اللہ فرماتے ہیں ولا سو فیوتی کا ربو کا ولا کا ربو کا فترزا میرے پیغمبر میں تجھے اتنا دوں, اتنا دوں گا اتنا دوں گا اتنا دوں گا اتنا دوں گا تو خود کہے گا میں راضی ہو گیا تو خود کہے گا میں راضی ہو گیا یہ ہے مقام محمد الرسول اللہ جسے قرآن پاک کی مختلف جگہ پہ اللہ نے بیان کیا ہے کا تکلو بجہ کفسما کا, کا ربے میرے پیارے پیغمبر جن ہوٹوں کے ساتھ تو میری توحید بیان کرتا ہے جن ہوٹوں کے ساتھ تو میری وحدانیت کا اعلان کرتا ہے اور لوگ تجھے گالیاں نکالتے ہیں مجنون کہتے ہیں کزاد کہتے ہیں تالیاں پیٹتے ہیں تنگ کرتے ہیں تو لا الہ الا اللہ کے نعرے لگاتا ہے تیرے پیچھے تالیاں پیٹی جاتی ہیں تو لا لا اللہ کا نعرہ لگاتا ہے تجھے گالیاں نکالی جاتی ہیں تو میری وحدہ کو بیان کرتا ہے لوگ تجھے لہو میں نہا لیتے ہیں وکیل ہی یا ربے میرے پیغمبر گھبرایا نہ کر جن ہوٹوں سے تو میرا نام لیتا ہے میں تیرے ہوٹوں کی قسم اٹھاتا ہوں یہ ہے مقام محمد الرسول اللہ جو قرآن کے اکثر مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہیں آپ کے چہرے کا ذکر کیا کہیں آپ کے سینے کا ذکر کیا کہیں فرمایا نہ بے حاضل بلدے بے حاض ال دے میرے پیغمبر میں مکہ شہر کی قسم اٹھاتا ہوں میرے اللہ اس لیے اٹھاتا ہوگا نا کہ وہاں تیرا گھر ہے ملتزم ہے حجر اسود ہے آب زمزم ہے صفا مروہ کی پہاڑیاں ہیں اس لیے تو قسم اٹھاتا ہوگا اللہ نے فرمایا نہیں نہیں میرے پیغمبر اس لیے قسم نہیں اٹھاتا ہوں کہ وہاں میرا گھر ہے اس لیے قسم نہیں اٹھاتا ہوں کہ وہاں حجر اسمد ہے اس لیے قسم نہیں اٹھاتا ہوں کہ وہاں مقام ابراہیم ہے صفا مروہ کی پہاڑیاں ہیں آب زمزم ہے پھر میرے اللہ مکے کی کون سی چیز کے ساتھ تجھے پیار ہو گیا پر میں آنت ہل مکے کی شہر کی قسم اس لیے اٹھاتا ہوں کہ وہاں میرا محمد چلتا پھرتا ہے وہاں تیرے قدم لگتے ہیں وہاں تو رہتا ہے اس لیے مجھے اس شہر سے پیار ہو گیا ہے یہ ہے مقام محمد الرسول اللہ یہ قرآن کے اکثر جگہوں پہ اللہ نے اس مضمون کو بیان کیا ہے اور دوسرا مضمون جو قرآن پاک میں بیان ہوا وہ ہے پیغام محمد الرسول پہلا مضمون کیا ہے مقامی اور دوسرا پیغام کیا پیغام دیا میرے پیغمبر نے کیا منوانا چاہتے تھے میرے پیغمبر کیا اعلان کرنا چاہتے تھے میرے پیغمبر قرآن پاک میں بیان کیا فاتحہ میں بیان کیا پیغام محمد کو ایا کا و ایا کا نسعید پھر سورت بکرا میں بیان کیا یاس یا او بدو رب پھر تیسرے پارے میں جا کے بیان کیا اللہ اللہ اللہ ہ الحی الکیوم پھر جا کے آگے بیان کیا اور فرمایا شاہد اللہ ہو شاہد اللہ ہو انہو لا اللہ اللہ کتنا کتنی, کتنا پیار ہے اللہ کو اس مسئلے سے کتنی محبت ہے اللہ کو اس مسئلے توحید سے اللہ فرماتے ہیں شاہد اللہ انہو لا اللہ الا اللہ اگر مسئلے توحید کی گواہی انسانوں میں سے کوئی نہیں دینا چاہتا جائیں جہنم میں نہیں دیتے تو نہ دے میں جو گواہی دیتا ہوں شاہد اللہ ہو. میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے سوا الہ کوئی نہیں میرے سوا معبود کوئی نہیں بل ملائے کتو اور میرے فرشتے بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں یہ پیغام محمد ہے فرمایا فضول سین اللہ الدین بس پکارو اللہ کو خالص اس کی پکار پھر پیغام دیا فاب دلہ مفل صلاح الدین بس عبادت کرو اللہ کی خالص اس کی عبادت کرنا پھر پیغام دیا کولیال کا رول لا گما تا بدول یہ قرآن پاک میں پیغام محمد ذکر کیا گیا اور تیسرا مضمون جو قرآن پاک میں بیان ہوا وہ ہے انجام محمد الرسول پہلا مقام محمد دوسرا پیغام محمد اور تیسرا انجام محمد یہ جو دو پارٹیوں کے درمیان لڑائی ہوئی ایک طرف مشرقی مکہ ایک طرف میرا محمد ایک طرف یہودی ایک طرف میرا نبی ایک طرف عیسائی ایک طرف میرا نبی ایک طرف منافق ایک طرف میرا نبی یہ جو تیئیس سال تک جھگڑا چلتا رہا ارے جیتا کون ہارا کون کامیاب کون ہوا ناکام کون ہوا فتح کس کے مقدر میں لکھی گئی شکست کس کے مقدر میں لکھی گئی ارے کون جہنم کا ایندھن بنا اور کس کے پاؤں کی جوتیوں کی آواز جنت میں سنائی گئی جامع محمد الرسول اللہ جنت کس کے لیے لکھی گئی جہنم کا سزاوار کون ہوا جہنم کا ایندھل کون بنا جنت کا حقدار کون بنا میری ناراضگی کا موجب کون بنا میری رضا کس کو ملی میری رضا کس کو ملی کہ مجھے قرآن پاک میں اعلان کرنا پڑ گیا وہ سابق منل مہاجرین رضی اللہ عنہم رضی اللہ انہو اللہ ان سے راضی ہو گیا وہ اللہ سے راضی ہو گئے میں ان سے خوش ہو گیا وہ مجھ سے خوش ہو گئے وہ آگ لم تجری تہ تحلن اس کا معنی میں اکثر جگہ کیا کرتا ہوں علماء کی موجودگی میں جب کرتا ہوں تو علماء سے معذرت کر لیا کرتا ہوں میرا ایک میری محبت ہے صحابہ سے پیار ہے صحابہ سے اس لیے کہ ہمیں توحید پہنچی ہے صحابہ کے ذریعے صحابہ نہ ہوتے ہمیں قرآن کیسے ملتا صحابہ نہ ہوتے توحید کیسے ملتی صحابہ نہ ہوتے ختم نبوت کیسے سمجھ جاتی صحابہ نہ ہوتے تو اسلام کے احکام کیسے آتے تو میں اس محبت کے رنگ میں میں کرتا ہوں اللہ فرماتی ہیں جنات میرے پیغمبر میں نے تو جنت سجائی تیرے یاروں کے لیے ہم نے تو جنت بنائی تیرے دوستوں کے لیے ہم نے تو جنت بنائی تیرے صحابہ کے لیے یہ ہے انجام محمد تین مسئلے پورے قرآن پاک میں بیان ہوئے مقام محمد پیغام محمد انجام محمد اللہ نے تین مسئلوں کو تین آیتوں میں بند کر دیا مسئلے قرآن پاک کے تین اور سورت کوثر کی آیتیں بھی تین ذرا آپ بولیے آپ کا بھی تھوڑا سا امتحان لیں انا تو کل کو کون سا مسئلہ آ مقام محمد الرسول اللہ مقام محمد الرسول اللہ انا آ تو اینا کیا میں ہے کوسر کا میں لوگ کرتے ہیں کہ کے دن حوض کوسر ملے گا بس کوسر کا یہی مین ہے کوسر کا مینا ہے خیر کثیر کوسر کا مین ہے خیر کثیر اتنی بھلائی جس کا حد و حساب تو ہی نہیں جس کا حد و حساب تو ہی نہیں کوسر خیر کثیر میرے پیغمبر اتری جب آئے. یہ صورت کیوں اتری ہے پتہ ہے آپ کو نبی پاک کے چار بیٹے تھے چاروں کا انتقال ہو گیا بچپن میں اللہ نے کسی بچے کو جوان نہیں ہونے دیا کیوں جوان نہیں ہونے دیا لوگ مولوی کے بیٹے کو مولوی کہہ دیتے ہیں کاضی کے بیٹے کو کاضی کہہ دیتے ہیں اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر کے جو بیٹے جوان ہو جائیں تو کوئی ان کو نبی نہ کہہ دے میرے پیغمبر کی ختم نبوت میں فرق نہ آ جائے بچپن میں ہی فوج کر دیا میرا نبی کسی مرد کا باپ نہیں بنا جب چوتھا بیٹا فوت ہوا تو مشرے مکہ نے کہا نسل تو چلتی ہے ڈیٹوں سے نام تو زندہ رہتا ہے بیٹوں سے اس کے چاروں بیٹے مر گئے بس یہ جب دنیا سے جائے گا اس کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا یہ مقدون نسل ہے اس کی نسل ختم ہو گئی یہ اب تر ہے اس کا بعد میں نام بھی لینے والا کوئی نہیں ہوگا اس کا نام اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا نبی پاک پریشان ہوئے اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر پریشان نہیں ہونا ہم نے تجھے کوثر عطا کیا ہے کل کو کیا میں کیاسر کا اب اس واقعے تو دیتے وہ تانا مار رہے ہیں نام ختم ہو جائے گا اب میں کرتا ہوں کوسر کا مفسرین میں نا کرتے ہیں میرے پیغمبر میں نے آپ کو روحانی اولاد دے دی ہے جو آپ کا کلمہ پڑے گا وہ تیرا بیٹا ہے اور نبی کی بیویاں ہماری کیا ہیں جو تیرا کلمہ پڑے گا وہ تیرا بیٹا ہے بلال جیسا بیٹا دوں گا میرے پیغمبر جو تپتے ہوئے کولوں پہ تیرے نعرے مارے گا میرے پیغمبر گھبرانا نہیں ہم نے آپ کو روحانی اولاد عطا کی ہے بلال جیسی ابو زر جیسی سلمان جیسی تلہ جیسی زبیر جیسی ابو حنیفہ جیسی امام احمد ابن ہمبر جیسی ہم نے آپ کو اولاد عطا کی ہے امام محمد جیسی میرے پیغمبر اولاد دوں گا غازی علم الدین شہید جیسی غازی المدین جیسی ایسی, ایسی اولاد دوں گا تجھے ایسے امتی بناؤں گا میرے پیغمبر وہ اپنے اس کے سامنے اس کے باپ کو کوئی گالی نکالے ہو سکتا ہے وہ برداشت کر لے ماں کو گالی نکالے ہو سکتا ہے وہ برداشت کر لے لیکن جو اولاد تجھے دوں گا ان کے سامنے جو تیرے تجھے کوئی گالی نکالے تو وہ ایک منٹ کے لیے بھی اس کو برداشت ہے نہیں کریں گے ایسی اولاد دوں گا جو اپنی ماں کو چھوڑ دیں گے بات کو ہائے ہائے حضرت ساتھ جب مسلمان ہوئے نا تو ماں مشرق ہے ماں نے منت مانی دھوپ میں بیٹھوں گی چھاؤں میں نہیں آؤں گی بالوں میں تنگی نہیں کروں گی کھانا نہیں کھاؤں گی جب تک میرا ساتھ واپس نہیں آئے گا اٹھارہ سال کا ساتھ یتیم ساتھ ماں نے پالا ناز و نعمت میں پلا ہوا ماں سے بڑی محبت اکلوتی اولاد اکلوٹتا بیٹا ماں کا پالا اس کو پتا تھا को کو پتا چلے گا ماں بال کھولے باہر بیٹھی ہے आएगा واپس آئے گا मां آئے فرمایا ماں چھاؤں میں उस جاؤ میں نے اس نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے میں مسلمان ہو मैं ہوں کہتی ہے میں مر جاؤں گی یہاں سے نہیں اٹھوں گی ورنہ تاپس آ جا اور बगैर ایک لمحہ मां بغیر کہتا ہے ماں تیرے جسم میں کتنی کتنی روح ہے تیرے جسم میں ایک نہ مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے اگر تیرے جسم میں سور روحیں ہوتی اور تڑپ تڑپ کے ایک ایک کر کے نکلتی چلی جاتی میں وہ برداشت کر سکتا تھا محمد عربی کو نہیں چھوڑ سکتا میرے پیغمبر ایسی اولاد عطا کروں گا روحانی اولاد کوثر سے مینا کیا ہے روحانی اولاد ہر کلمہ پڑھنے والا نبی پاک کا روحانی بیٹا ہے اور دوسرا مینا کوثر کا میرے پیغمبر گھبرانا نہیں انا آ کل کوسر ہم نے آپ کو قرآن عطا کیا سر سے مراد کیا ہے قرآن ہم نے آپ کو قرآن عطا کیا ہے میرے اللہ تانا تو ان کا یہ تھا کہ نام مٹ جائے گا تانا تو ان کا یہ تھا کہ نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا اور تو جواب دیتا ہے کہ قرآن ہم نے دے دیا ہے. ان کے تانے کا جواب تو نہ ہوا اللہ نے فرمایا جواب کیوں نہیں ہوا میں نے یہ قرآن اتارا ہے اور اس کے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے انا نہ منزل قیامت کی صبح تک ہم قرآن کے ایک ایک لفظ کی حفاظت کریں گے اس نے دنیا میں باقی رہنا ہے میرے پیغمبر جب تک قرآن باقی رہے گا تیرا نام بھی باقی رہے گا کون مٹا سکتا ہے تیرے نام کو کون مٹا سکتا ہے تیرے نام کو جب تک قرآن باقی ہے تیرا نام بھی باقی ہے اور کوسر سے میں نے ہے حوضے کوسر میرے پیگمبر یہ کہتے ہیں تیرا نام مٹ جائے گا کیسے مٹ جائے گا دنیا تو دنیا رہ گئی ہم تو تیرے نام کے ڈنکے میدان ماشر میں بھی بجا کے رکھیں گے تو یہ حوض کو ساکی بنائیں گے بہت سے मैंने کو میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا دو تین مہینے میں نے آپ کے سامنے کوسر کے پیش کیے روحانی اولاد ایک قرآن پاک دو حوض کوسر تین اے میرے پیغمبر ہم نے آپ کو ایک کوثر اس دنیا میں دیا میری اس بات کو اب غور سے ذرا سنیے گا میرے پیغمبر میں نے آپ کو ایک کوثر دنیا میں دیا یہ قرآن کی شکل میں کوسل عطا کیا اور ایک کوثر ہم آپ کو قیامت کے دن دیں گے وہ حوض کوسر ہے جس کا پانی شہ سے زیادہ میٹھا جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور جس کے برتن چاندی کی طرح ستاروں کی طرح چمکتے ہوئے اور لم یزمہ ابدا جس نے آپ کے ہاتھ سے ایک دھوٹ بھی آپ کے کوثر سے پی لیا پھر اس کو ساری زندگی کبھی پیاس محسوس نہیں کبھی پیاس محسوس نہیں ہوگی وہ کوثر ہم آپ کو عطا کریں گے آپ کو کوثر کا ہم ساتھی بنائیں گے ایک کوثر ہم نے آپ کو دنیا میں دیا پرانے پاک کی شکل میں اور ایک کوثر ہم آپ کو آنکھ میں دیں گے حوض کوثر کے شکل میں لیکن میرے پیغمبر اپنے انتوں کو بتا اگر اس کوثر سے پانی پینا چاہتے ہو تو اس کوثر سے بھی پیو جس نے اس کوثر سے پانی نہیں پیا وہ اس کوثر سے بھی پانی نہیں پی سکے گا اس کو سے پانی وہی پیے گا جس نے اس کو سے پانی پیا ان آ تو کوسر اس میں بیان کیا مقامے محمد الرسول اللہ فصلے سلے میں نا نمال پر میرے پیغمبر نماز پڑھ لے ربک کس کے لیے نماز میں کتنی باتیں کون سی کولی ایک بدنی دو فسلے لے ربک پس نمال پڑھ اپنے رب کے لیے ون ہر اور قربانی کر ون ہر اور قربانی کر اپنے رب کے لیے قربانی میں کون سی عبادت مالی عبادت اور نماز میں کون سی عبادت کولی اور بدنی عبادت سورت کوثر میں اللہ بتانا چاہتے ہیں میرے پیغمبر پر کولی عبادت لے کس کے لیے بدنی عبادت لے اور قربانی مالی عبادت لے ربک یہ تینوں قسم کی عبادتیں صرف اور صرف اپنے رب کی کرو یہ ہے پیغام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغام سنایا میرے پیغمبر نے کہ عبادت کے لائق ہے تو صرف کون ہے اللہ ان نشانیہ کا حول ابتر میرے پیغمبر تیرا دشمن جو ہے نا اسی کی نسل کٹی ہوئی ہے تیرا دشمن ابتر ہے ہم تیرے دشمن کا نام و نشان مٹا کے رکھ دیں گے انہیں جہنم کا ایندھن بنائیں گے اور تیرے نام کے چرچے تو ہم قیامت تک باقی رکھیں گے واپس پلٹی ہم. ہم نے آج ایک بات آپ کو سمجھائی شاید آپ کے ذہن میں بیٹھ گئی ہو اس کی تفصیل ہم آئندہ کریں گے انشاءاللہ عبادت کی کتنی قسمیں ہیں تین پہلی عبادت کی قسم جس کا تعلق انسان کی زبان سے وہ کون سی عبادت ہے قولی عبادت دوسری عبادت جس کا جسم سے تعلق وہ اس کو کیا کہیں گے بدنی عبادت تیسری عبادت جس کا تعلق مال سے ہے اس کو کیا کہیں گے مالی عبادت قولی بدنی مالی یہ تینوں قسم کی باتیں کرنی ہیں تو صرف کس کے لیے کرنی ہیں اللہ تعالیٰ مل کی توفیق تعفر الحمد رب العالمین